الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح ورسک وات صحیح تمام شامین خوان نگرامی برادرہ صاحب شموسن واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر آج دو سو ستاسی ابلک دو ہے اور نماز تسبیح کے بارے میں ہمارا درس ہے دو درسوں میں یہ نماز تسبیح کے بعض کلیئر ہو جائے گا پہلے درس میں جو ہے نماز تسبیح کی نیت اور اس کو دو, دو دو رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور چار رکعت کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں صورتوں میں نیت پھر اس نماز تسبیح کو نماز تسبیح کیوں کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو توجہ دیا پھر نماز تسبیح کیسے پڑھتے ہیں ہاں جی اس میں آپ کو بتایا پہلی رکعت میں علم عالم شریک واجۂ سورہ نان ضلع سورہ قادری دوسری رکعت میں علم شریف کے بعد سورہ ولادیت زفن اور تیسری رکعت میں علم شریف شریک بعض سر نثر نژاجا اور چوتھی رکعت میں علم شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اگر کسی کو یہ صورت نیاد نہ ہو تو کوئی دوسری سورت بھی جو بھی آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں باقی جو ہے آپ نے جو اس کے دعا تصویر پڑھنے کے طرقہ بھی آپ کو بتایا تھا عالم شریف کے بعد جو ہے اقسہ پڑیں گے اس کے بعد تصبیہ طلبا یعنی سبحان اللہ الحمد للہ وَل اللہ و اللہ اکبر کو پندرہ مرتبہ پھر آپ اللہ اکبر پڑھ کے رقو میں جائیں گے رقو کے تصویر کے بعد دس مرتبہ یہی تصویر پڑھیں گے سبحان اللہ الحمد للہ ولہ اللہ اللہ اکبر پھر رقو سے سر اٹھا کر پھر جو ہے اللہ پڑھنے کے بعد یہی تصویر 10 مرتبہ پڑھیں گے پھر اللہ اکبر پڑھ کے میں جائیں گے سرجے کی تصویر سبحان رب العلّہ الحمد پڑھ کر یہ تصویر جو ہے سبحان اللّہ الحمد للہ اللّہ اکبر کو 10 مرتبہ پھر سرجے سے سر اڑا کر جو بھی چھوٹی دعائیاں پڑھتے ہیں اللّہ رحمن اللہ اس کے بعد پھر یہ دعا یہ تصویر 10 مرتبہ پھر دوبارہ سرجے میں جائیں گے پھر سبحان رب العلہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر صبح نہ لے ایک دو پڑھ سکتے زیادہ پڑھ سکتے پھر یہ تسبیح دس مرتبہ پھر شادی سے دوسری شادی سے سر اٹھا کر کھڑا ہونے سے پہلے پھر جو ہے یہ تسبیح دس مرتبہ پڑھ کر پھر ہم نے کھڑا ہونا ہے تو اس طرح ہر میں اسی ترقی پر آپ نے جو ہے یہ اس نماز کی تصویر کو پڑھنا ہے تو نماز تصویر پڑھنے کے طریقہ آپ کو بتایا چار رکت ہیں دو دو رکعت پر بھی سلام پھیر سکتے ہیں اور محسوس ہے کہ اس میں ایک مصروف تصویر جسے ہم تصویرات ارواہ کہتے ہیں اس تصویر کی بہت بڑی ثواب ہیں عالم شریف کے برابر میں اس کا ثواب لکھا ہوا ہے تو کل جو ہے اس نماز میں تین سو مرتبہ یہ تصویر پڑھی جاتی ہے تو اس تصویر کی اہمیت اس نماز تصویر آج کے دس میں جو ہے اس نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد ثواب کے بارے میں مختصر ایک درس ہے آج اسی پر ہم اتفاع کریں گے تو فرماتی نماز تجبی کی اہمیت اور اس کے حوالے سے یہاں لکھا ہے دعوت شریف کی عبادت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نماز تصویر کے جو ہے بہت بڑی اہمیت ہے اس لیے فرماتے چونکہ یعنی بہت بڑی اہمیت ہے اس کے بہت زیادہ ثواب ہے بہت زیادہ حاجر اللہ بہر نبی نے چونکہ حضرت جعفر طیار کو آپ نے بطور تحفہ دے دیا تھا جتنا زہرہ کو بطور تحفہ ہاں جی تصویرات حضرت زہرا دے دیا ہاں جی صفان اللہ جو ہے تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتب اللہ اکبر چونتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ اس تصویر کے بہت بڑا ثواب دے دیا ہاں امام جعفر شادی فرماتے ہیں مجھے یہ تصویر ایک ہزار رکھا نہ پھیلتے ہوئے زیادہ یہ تصویر محبوب ہے فرماتے ہیں کیونکہ اس کا ثواب اللہ بہت زیادہ رکھا ہے تو اسی طرح نماز تصویر کا بہت زیادہ ثواب ہے اس عظیم تصویر کی وجہ سے چونکہ یہی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الَََََ اللہ اکبر اس میں اندر چار تصوی ہیں ہاں جی مبارکہ میں آتا فرماتے ہیں عرش کے چاروں کنویں پر ان میں سے ایک ایک تصویر لکھا ہوا ہے ایک کونے پر سبحان اللہ دوسرے کونے پر سبحان الحمد للہ تیسرے کونے پر لا الہ الا اللہ چوتھے کنہیں پر اللہ اکبر یہی جو ہے بیت المعام جو فرشتوں کا کعوہ ہے ہاں وہ جس کی گرد گھومتے ہیں طواف کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کے بھی کو نے پہ یہی تذوی لکھا فرماتے ہیں جو کہ ہمارے کعبے کے نص میں ہوتی ہے آسمانوں میں تو لہذا اس تذوی کا بہت زیادہ ثواب اور اجہر ہے جو فرمایا یہاں پر نماز کی جو ہے تصویر کی بہت بڑی اہمیت ہے اس لیے اگر ہو سکے تو دن اور رات ہاں جی دونوں میں ایک ایک مرتبہ پڑی جائے جی, مطلب یہ دن میں آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر دو دفعہ پڑے دن کو ایک دفعہ رات کو ایک دفعہ ہاں جی ٹیم کے علاوہ باقی آپ دن میں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن مقرور اوقات میں نہیں پڑھ سکتے پڑھنے تو ثواب آپ کو کم ملے گا لیکن غیر مقرو اوقات میں پڑھیں ہمات آگ ہو تو دن میں جو ہے دن رات دونوں میں ایک ایک مرتبہ پڑے یعنی چوبیس گھنٹے میں دو مرتبہ اگر نہ ہو سکا تو 24 گھنٹے میں ایک بار پڑی جائے ہاں جی چوبیس دو پڑھ سکتے تو رات کو ایک دفعہ یا دن کو ایک دفعہ پڑے اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ پڑی جائے ہفتے میں ایک دفعہ پڑ جائے لیکن ہفتے میں پڑھنے کی شرح میں اس کے لیے شب جمعہ بہتر ہے شب جمعہ یعنی کل صبح جمعہ ہے جمعرات کے رات یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی جو رات ہے اس کو شب جمعہ بولتے ہیں ہاں جی جمعرات کی رات ہے وہ بہتر ہے اس رات کو آپ یہ نماز پڑھیں آپ کی مرضی مالر کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشیہ کی نماز کے بعد پڑھیں یا رات کو کسی بھی ٹیم پہ جہاں آپ کو توفیق ہو پا پڑھ سکتے ہیں اگر یہ بھی نہ ہو سکے اگر آپ ہر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکا تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھی جائے پھر جو کہوں از ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑی جائے اتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہر مہینے میں پڑھنے سے مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے کون تھے دنوں میں پڑھنے زیادہ بہتر ہے اور ماتھیس کے لیے ایام بیس ہر مہینے کا ایام بیس جو ہے وہ بہتر ایام بیس سے مراد یعنی وہ دن جس میں چاند کی روشنی پوری ہو جاتی ایام یوم کی جمع ہے ہاں جی دن کے معنی بیس یعنی سفید نورانی یعنی مہینے کی وہ دن جن میں چاند کی روشنی پورا پورا ہو جاتی ہے پورا پورا روشن ہو جاتے ہیں وقوع پہ تو اس لیے چونکہ ہاں جی ان ایام کو یام بیس کہا جاتا ہے تو وہ جو ہے ایم بیس سے تیرہ ہر اسلامی مہینے کا تیرہ تاریخ چودہ تاریخ اور 15 تاریخ چونکہ ان تینوں میں چاند آپ کو چاند کی روشنی پورا پورا نظر آئے تو ہرمایہ جو ان تین دنوں میں سے کسی ایک دن میں پڑھیں اگر آپ صرف مہینے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو ان تین دنوں میں آپ پڑھ لیں اور تو زیادہ جو یہ یہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ زیادہ بہتر ہے اگر مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو اگر ایسا بھی نہ کیا جا سکے کہ اگر آپ جو ہے مہینے میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکا تو سال میں ایک مرتبہ پڑھی جائے فرمات پھر تو سال میں ایک مرتبہ پڑھی جائے اب سال میں ایک دفعہ پڑھنے شروع میں اس کے لیے رمضان کے مہینے زیادہ بہتر ہے مطلب اگر آپ سال میں ایک دفعہ پڑھیں گے تو اس کے لیے رمضان کے مہینے زیادہ بہتر ہے اگر یہ بھی نہ ہو سکے ہاں اگر آپ سال میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ دیکھو اندازہ کرو کتنا زیادہ اس نماز کی اہمیت ہے اللہ کی نافل ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس وجہ سے فرماتے ہیں اگر آپ سال میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکیں اور یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ اپنی زندگی میں نماز تجویز ایک بار ضرور پڑھیں اب آپ دیکھو کتنا زیادہ اہمیت ہے ہاں جی پورا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں تو جو لوگ اللہ تعالی نے توفیق دیا ہے وہ ہر روز پڑھیں بہت خوش نصیب ہے ہاں جی اگر حد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہفتے میں پڑھیں تو وہ بھی خوش نصیب ہے مہینے میں کم از کم دو تین دفعہ پڑھ سکیں خوش نصیب ہے کچھ نہ تھا تو سال میں ورٹنا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں فرمایا تو اس حافظ خوما کی کتنی ضرور اہمیت ہے فرما دیتا تاکہ جو ہے زندگی میں ایک ایک بار ضرور پڑھیں تاکہ ریوم و جزائن قیامت کے دن آپ کے اعمال کا ثواب اور عجیب دینے والے دن میں نماز تجویز پڑھنے والوں کو ملنے والے ثوابِ کثیر کو دیکھ کر بہت زیادہ ثواب کو دیکھ کر افسوس نہ کریں کہ آپ کو افسوس نہ ہو جائے ہاں جی اس لیے عادیش میں آتا ہے نہ کہ نماز تجویز نہ پڑھنے والے کے لیے بھی افسوس بہت, بہت رہتا ہے پڑھنے والے کے لیے بھی افسوس رہتا ہے ہاں جی پڑھنے والے کے لیے یقینی بات ہے ہر لوگ دو دو, دو دفعہ تو نہیں پڑھ پائیں گے تو زیادہ زیادہ جو ہے بہت ایک دفعہ پڑھ پائیں تو بہت بڑی بات ہے تو یقینی بات ہے جو لوگ جو ہیں جنہوں نے پڑھا ان کو جو ثواب دیکھ کر جو ہے ان کو یہ افسوس رہتا کاش میں ہر روز پڑھتا ہر روز دو دو دفعہ پڑھتا تو مجھے بہت زیادہ ثواب ملتا یعنی جو لوگ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے تو ان کو یہ تمنا کاش میں ہر روز پڑھ لیتا اور جو لوگ مہینے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں وہ اس کو تمنا ہوگا اس دن جو ہے کاش میں ہر ہفتے میں پڑھا ہوتا چول سال میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں وہ اس کو یہ تمنا کا کاش میں ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑتا ہاں جی تو اس طرح جو ہے ہر کوئی اس نماز کے بارے میں تمنا کریں گے مانتے ہیں کہ یعنی جو نہیں پڑھتے ہیں وہ تو پڑھنے والوں کے شوق دیکھ کر اس کو افسوس ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں اسے اس جو ہے اس چیز کا جو افسوس ہے افسوس ہوا کاش میں ہر ضرورت کیوں نہیں پڑا ہر روز دو دو دفعہ میں نے صبح شام دونوں کیوں نہیں پڑھا تو اس لیے یہ افسوس اس والا کہ کیونکہ اس نماز کا بہت زیادہ حضیر اور ثواب ہونے کی وجہ سے اب اس نماز کے فوائد اور ثواب جو دعوت شریف میں لکھا وہ یہ ہے نماز تصویر کے درست اور ہمیشہ پڑھنے والے کو ایک تو درست پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں ہاں جی یوں تو کر کے بھائی تھوڑا نماز لمبا ہے ہاں جی تو جلدی جلدی میں پڑھیں تصویر بھی صحیح طریقے سے نہ اور سوجود بھی صحیح طرح سے آدھا نہ تو ایسے نمازوں کو کوئی ثاب نہیں ملتا ہے ہاں جی ادیبہ دیکھ کر بیاؤں شدہ دے تو بیاؤں شدہ متحفہ اس میں صوب قاضی ملتا ہے صحیح طریقے سے تجبیہات کو صحیح طریقے سے آپ کے زبان پر جاری ہو اور پوری توجہ سے یہ نماز پڑھیں لمائی نماز تجویز کے درست اور ایک تو صحیح طریقے سے دوسرا ہمیشہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا اب اندازہ کرو کتنا زیادہ فرماش کے تمام گناہوں کو ماں فرماتا ہے اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے جاگ کے برابر ہاں جی دریاؤں کے جاگ اس میں جو جاگ اڑتے ہیں لہر اٹھتے ہیں اس کے برابر یا ریگستان کے ریت کے ذرات کے برابر یا صحرا میں جہاں ریت بہت زیادہ ہے اس کے ریت کے وہ ایک سے ہمیں کتنے اور وہ خرو ریت کے ذرات ہوں گے فرمائے یا اس کے گناہ ریگستان کے ریت کے زرا ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو بحث دے گا اس کے علاوہ فرماتے ہیں اگرچہ میدان جنگ سے میدان جنگ میں جب آپ اس دشمن اسلام کے خلاف کفار کے خلاف برسر پیکار ہے تو اگر جو ہے میدانی جنگ سے دوران جنگ فرار ہونا باغ جانا گناہ قبرہ ہے ہاں جی میدان جنگ سے باغ جانا گناہ قبرہ ہے بہت بڑے گناہوں میں سے لیکن مگر جو ہے نماز تصبی کے صحیح معنوں میں بجاوری اس نماز کے صحیح معنوں میں بجاوری اور مداومت اور ہمیشہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی مغفرت عطا فرماتا ہے اس کے میدان جنگ سے بھاگنے والے گناہ کو بھاگنے کی وجہ سے جو گناہتا ہے چونکہ امام اور پیغمبروں کے ہوتے ہوئے ہاں جی جنگ سے باگنا گناہ قبرہ میں شامل ہے ہاں جی سے بگنہ گناہ قبرہ میں شامل ہے لیکن اللہ فرما لیکن فرماتے ہیں لیکن لیکن نماز تصویر ہمیشہ اور صحیح طریقے سے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اس عظیم گناہ کو بھی اس گناہ کبیرا کو بھی بخش دے گا تو یہ آزان کرامی نماز تصویر ہوا ہاں جی تو نماز تصویح جو ہے دو درسوں میں بھی ناولوں کو کمپلیٹ کیا ہے کوشش کریں اس کا بہت زیادہ ثواب اور حاضر آپ کو بیان ہوا عال جو ہے حضرت پیارے نبی عضر جعفر طیار کو بطور تحفہ دیا وہ نماز سے وہ ان عظیم خدمات کی نیت پر کہ آپ نے حبش میں مسلمانوں کی جو سرپرستی کیا ان کو دیکھ بھال کیا حبش کے بادشاہ کے سامنے آپ نے جس خوبصورت انداز میں اسلام کو پیش کیا ہاں ان تمام چیزوں پر رسول اللہ آپ سے بہت خوش ہو تو یہ انعام حق میں رسولوں نے اپنی جیب سے نیز اللہ کی طرف سے دیا تھا ہاں جہ اللہ کی طرف سے جاتے اتنے عظیم ثواب والی نماز تو پھر جو ہے اللہ رسول اللہ نے آذر جعفر تیار کو بھی پہنچایا اور رس اللہ کی ذرا سے امت کو بھی اس نماز کے ثواب آج گزرس امت کو بھی ہم نے پہنچا دیا لہذا عذاں نگرامی جو ہے کوشش کریں ایسی عظیم ثواب والی نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں ہو سکے تو روزانہ نہیں ہو سکتا ہفتے میں ایک دن ہاں جی ہنّا ہو سکے تو کم سے مہینے میں ایک دن سال میں ایک دن ہاں جی نہیں تو زندگی میں ایک دن فرماتے ہیں امریکہ بھی ضرور پڑھنے کوشش کریں کیونکہ اس نماز کا بہت زیادہ صاف حاجر ہے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں جی محمد عالم محمد کی طرف سے دی ہوئی عظیم باعث صاف حجر والے نیک اعمال کو خوشِ نماز تصویر کو اس عظیم نفل کو پڑھتے رہنے کی اللہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما یا عرب العالمین